سوال ہے کہ کیا شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی بی اسے دیکھ سکتی ہے یا نہیں نیز غسل دینے کا کیا حکم ہے اب شوہر کے حق میں تو نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے جب بیوی بی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے حق میں نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے اب وہ اپنی بیوی بی کو بلا حائل چھو بھی نہیں سکتا اور غسل بھی نہیں دے سکتا مگر بیوی کے حق میں سوگ کے ایام ہیں اور وہ کون سے ہیں عدت وفات اور عدت وفات کتنی ہے چار ماہ دس دن ایک سو تیس دن تو ایک سو تیس دن تک حکمن جو ہے نکاح قائم رہتا ہے حکمن لہذا بیوی شوہر کو مرنے کے بعد دیکھ بھی سکتی ہے اور اگر مرد حضرات موجود نہ ہوں جو اسے غسل دے سکیں تو بیوی کو یہ بھی حلال ہے کہ اپنے شوہر کو حوصل دے سکے اللہ تعالیٰ اعلم